رحیم الحمد اللہ امام المۃ سید نبمان محمد آج ہماری نشست سورة الانعام کے بارے میں اب تک جو سورہ ہم نے سورہ الفاتحہ کے بعد دیکھی ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ پہلے اور پھر نصارہ کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ تھا اب یہ جو سورہ الانعام ہے اس میں توجہ جو ہے بنی اسرائیل اور نصارہ سے ہٹ کر مشرقین مکہ کی طرف ہے تو اس سورہ کو اگر چھوٹے چھوٹے کچھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو سب سے پہلے تو مشرقین مکہ سے مناظرہ ہے مجادلہ ہے اس کے بعد بڑا واضح طور پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء ہیں علیہ السلام ان سب کی دعوت جو ہے وہ بدیادی طور پہ دعوت توحید ہے پھر جو دعوت توحید ہے جب اس کی تردید کی جائے تو وہ شرک کی ایک قسم بنتی ہے اسی طریقے سے اللہ کے کلام اللہ کے پیغام کی تشریح اس طریقے سے کی جائے کہ وہ بنیادی اللہ کے احکام کے خلاف چلا جائے تو وہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے اس کے علاوہ مجرم ہے یا مغرور ہے اس کی اگر قیادت ہوگی تو وہاں پہ صرف اور صرف مکرو فریب ہوگا پھر قریش کی جو بدعات ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو توحید تشریح ہے اس کی وضاحت اور پھر آخر میں دوبارہ دعوت توحید اور رد شرک پر واضح احکام تو بنیادی طور پہ بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے جو سچے وارث ہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ قریش نہیں ہیں بلکہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بنی اسماعیل سے مباحثہ مجادلہ مناظرہ کرتے ہوئے شرک کی مختلف اقسام پر تنقید کے بعد توحید کی قسمیں اور توحید کے جو تقاضے ہیں ان کا بیان اس میں انشاءاللہ شاء اللہ اگلی نشست میں اگلی سورہ پہ جانے سے پہلے اللہ کے دیے توفیق کے ساتھ ہم یہ جو شرک والا معاملہ ہے اس پہ ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کریں اب اس کے اندر سب سے پہلے تو جیسا کہ ہم نے کہا اسبات توحید ہے اور جو غیر اللہ ہے اس کے لیے تحقیر کا حوالہ ہے پھر توحید حاکمیت اور توحید تشریح کی وضاحت بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے اسی کے پاس یہ حق ہے اسی کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ احکامات جاری کرے اسی کے پاس اختیارات ہیں وہی حاکم ہے وہی شارع ہے وہی قانون کا دینے والا ہے جو حکم ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے صحیح حکم وہی دیتا ہے اور بہترین فیصلہ جو ہے وہ بھی وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے پھر توحید رحمت کی بات ہے اور اس میں کئی آیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز سب لوگوں کو جمع کرے گا اور اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے گا جسے اس نے اپنی ذات پر لازم کر رکھا ہے اب یہاں بھی یہ بھی سمجھیں آپ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کی گناہ ہر قسم کی کوتاہی ہر قسم کا شرک جو ہے وہ معاف ہو جائے گا شرک کی معافی جو ہے اس کے لیے توبۃ النسوخ چاہیے جب تک خالص سچی توبہ نہ ہو شرک کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا اسی طریقے سے ہم آپ سب جانتے ہیں ہم علماء کرام سے بھی سنتے آئے ہیں کہ حقوق میں ایک اللہ کے حقوق ہیں اور ایک مخلوق کے حقوق ہیں حقوق اللہ حقوق العباد حقوق اللہ اگر اللہ چاہے تو ہماری کسی اچھے کام کی بدلے کسی ایسے عمل کے بدلے جو اللہ بہت پسند آ جائے اپنے حقوق کو وہ معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق و جو ہے اس کی پکڑ بہت زیادہ ہے اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے معاملات کو بالکل درست رکھیں لیکن اس میں یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے خلاف ہے تو اس پہ پھر ثابت قدمی رکھنا گناہ ہے جیسا ہم پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے کہ ماں باپ کی اطاعت ہم پہ فرض ہے ہم پہ لازم ہے لیکن اگر ماں باپ کوئی ایسا حکم دے دیں جو اللہ کے دیے ہوئے حکم اور حضور حزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکم کے خلاف ہو یا اسے ٹکراتا ہو تو پھر اس حکم کو ماننا گناہ ہے ہاں ہمیں اس حکم کا انکار کرنا ہے لیکن ہم نے اچھے طریقے سے کرنا ہے حسن سلوک کے ساتھ کرنا ہے بدزبانی نہیں کرنی ہے بدکلامی نہیں کرنی ہے گزداخی نہیں کرنی ہے تو وہ جو ہمارے یہاں ایک خیال ہے کہ ماں نے کہہ دیا تو بس اب نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا باپ نے کہہ دیا اب یہ نہ بات مانی تو کیا ہو جائے گا اگر اس بات کا ٹکراؤ شریعت محمدی سے نہ ہو تو پھر اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے لیکن اگر اس کا ٹکراؤ شریعت محمدی سے ہے تو اس پہ عمل نہ کرنا ہم پہ لازم ہے تو حوغل بات کے بھی معاملے میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو شریعت محمدی سے ٹکراؤ رکھتا ہو تو پھر ہمیں اس سے دور رہنا ہے ہاں بات وہی ہے کہ ہم نے بد کلامی بد زبانی غالم گلوچ اور غلط رویے کے ساتھ نہیں کام کرنا ہم نے جو کام کرنا ہے وہ انتہائی اچھے طریقے سے مناسب طریقے سے اور خوشگوار طریقے سے کرنا ہے پھر قرآن پر ایمان لانے کی دعوت اسی طرح سرات مستقیم جو ہے وہ وہی ہے جو بنیادی طور پہ قرآن کا راستہ ہے پھر توحید خالقیت توحید ربوبیت توحید الوحیت جیسا ہم نے نرس کی اگلی نشست میں انشاءاللہ اللہ کی کے توفیق اور اسن سے شرک پہ بھی گفتگو ہوگی تو صرف اور صرف اللہ جو ہے اسی کی عبادت جائز ہے اور کسی کی عبادت جو ہے وہ جائز نہیں ہے مجھے کم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباہ کرنی ہے ان کی ہمیں اطاعت کرنی ہے ہم نے ہر معاملے میں قرآن مجید کو یا کوئی اور دنیا بھی یا دینی معاملہ ہو ہم نے صرف اس کے مطابق چلنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے لیکن ہم اللہ کے رسول کی عبادت نہیں کرتے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں ہم ان کی اتباہ کرتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے دونوں باتوں میں بہت فرق ہے جب مشرقین مکہ کے ساتھ مناظر اور مجادلہ ہوا اور پھر ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی تو اس میں خاص طور پہ کچھ باتیں جن کو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شک میں مبتلا ہیں اور یہ محکم دلیل واضح دلیل کے ہونے کے باوجود یہ اجتناب کا رویہ کرتے ہیں یہ جو ہے حق کو جھٹلاتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن مجید کو کھلا جادو سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جن کو شکایت یہی تھی کہ وہی جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوتی ہے نبی تو ان کو ہونا چاہیے تھا استغفر اللہ وہی تو ان پہ نازل ہونی چاہیے تھی استغفر اللہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ یہاں بیان کیا ہے کہ قدرت طاقت ولایت، اختیار ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ہی حق ہے اور کسی کا نہیں ہے اور انسان جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو غیر اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ عام طور پہ انسان جو ہے پھر دوبارہ جو ہے وہ گستاخی میں اور نافرمانی میں چلا جاتا ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ مختلف قوموں کے بارے میں ان کے واقعات جو بیان کیے گئے وہ اسی لیے بیان کیے گئے کہ جو کوتاہی ہے اس کی سزا ہے اب بخوض صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ان کو یقین دلایا تھا کہ اس طرح کے عذاب جس میں پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اب نہیں آئیں گے اس لیے وہ چیز اب اب میں نظر نہیں آتی پر ورنہ ایسی تمام اقوام جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب کا حقدار ٹھہرایا اور ان پہ شدید عذاب جو ہے وہ نازل ہوا اس کے بعد غیب کے مکمل علم کے بارے میں بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی ساری کنجیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی عالم الغیب ہے علم الغیب پھر کسی وقت انشاءاللہ شاء اللہ کسی نشست گفتگو تفصیلی کریں واضح طور پہ وہی بات کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اور کس قوم پہ عذاب ہونا چاہیے اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ کے ابیائے کرام علیہ السلام کے پاس بھی یہ اختیار جو ہے وہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ موت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور حزم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا یہ جو ضدی لوگ ہیں ان سے آپ اعراض کریں جو دنیا کے لہ لب میں مبتلا ہیں ان کا ٹھکانا جان جانو ہے ہمیں یہاں سے یہ بھی ایک سبق لینا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لہ ل میں پڑے رہیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ روزے قیامت ہم جب کہیں گے جی کہ ہم تو یہ اللہ مسلمان ہیں ہم تو یہ اللہ امتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے وہ رد کر دیا جائے کیونکہ لاکھ و لاب میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ میں ہدایت متی ہونے کا نماز قائم کرنے کا تقوہ اختیار کرنے کا حکم اس کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام کی تاریخ دعوت پر تھوڑی سی تفصیل ہے جس کے اندر توحید کی روشنی میں پھر مشرقی مکہ کے ساتھ مناظرہ ہے اور مجادلہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کا حکم ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و تدبر کیا وہ جو واقعہ ایک ہے جس کے اندر کہ آپ نے غور و تدبر کیا ستاروں کو رب ماننے سے انکار کیا چاند کو رب ماننے سے انکار کیا سورج کو رب ماننے سے انکار کیا اور پھر یہی کہا کہ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے وہی صرف عبادت کے لائق ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا حالانکہ جو قوم تھی اس نے ٹہرایا اپنے خداؤں کی مار سے ڈرایا اس تفر اللہ جن کو وہ خدا مانتے تھے لیکن اس کے باوجود نے صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا اور نے اس سے کوئی اثر جو ہے وہ قبول نہیں کیا شرک باطل ہے توحید کا اسبات ہے اور دلائل کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ ہے وہ رب ہے وہ زندگی دیتا ہے وہ موت کا اختیار رکھتا ہے چاند سورج کی گردش اس کے حکم کے تابع ہے بارش اس کے ذریعے سبزیاں پھل اگنا لیکن مشرقین مکہ جو ہیں ان تمام دلائل کے باوجود انہوں نے فرشتوں کو اور جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا استغفر اللہ اور یہی نہیں بلکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے استغفر اور اسی طریقے سے شرک فی تشریح کی ترتیب ہو گئی کہ جو کتاب نازل ہو گئی اس کے بعد کسی غیر اللہ کو اپنا حکم بنانا اپنا اشعر بنانا یہ جائز نہیں ہے اللہ کا قانون جو ہے وہ سچا ہے وہ انصاف پر مبنی ہے وہ عدل پر مبنی ہے اور حلال و حرام کی بھی وضاحت ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبا کیا ہوا جو کھانا ہے وہ جو جانور ہے صرف اسی کو ہم کھا سکتے ہیں اور کسی کو نہیں کھا سکتے ہیں پھر جو قریش کی قیادت ہے اس کو مجرم ٹھہرایا گیا اس کو مغرور ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ یہ روز قیامت شدید عذاب جو ہے اس سے دوچار ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ہدایت جو ہوتے ہیں ان کا سینہ جو ہے وہ کشادہ کرتا ہے لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا سینہ جو ہے جو ایمان نہیں لاتے ان کے سینے میں کشادگی اپنی جگہ نہیں بناتی توحید کی جو دعوت ہے وہی اصل میں صراط مستقیم ہے لیکن انسان اور جنات جو ہیں دونوں کو بھی اختیار دیا گیا لیکن انہیں میں ہیں وہ ایک دوسرے کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اختیار کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے اختیار کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور اسی کی بنیاد پر سزا اور جزا کا معاملہ ہے پھر قریش کی بداعت قریش کی بدعت بڑی عجیب عجیب قسم کی تھی ایک چیز ہے جو حلال ہے اسی کے معاملے میں کہ اچھا ایسا ہو جائے تو یہ حلال ہوگی ایسا ہو جائے تو وہ ہرا ہو جائے گی مثال کے طور پہ تیروں کے ساتھ جیسے ہمارے پرچیاں نکالی جاتی ہیں اس ریروں کے ساتھ رکھ کے کہ بھائی یہ, یہ معاملہ ہے اگر اس سائز کا تیر اندر سے نکلایا جیسے تیر یہاں پہ پانچ رکھتے ہیں اور ان کی لمبائی مختلف ہو اور اس کو اوپر سے ڈھک دیا جائے اور کہا جائے کہ کسی ایک پہ انگلی رکھ دو جس پہ انگلی رکھ دی وہ ڈھکا ہوا اوپر سے کپڑا اٹھا دیا اچھا اگر چھوٹا ہے تو یہ ہم یوں کریں گے اگر بڑے پہ ہاتھ آ گیا ہے تو ہم یوں کریں گے اگر یہ کیا ہے تو یوں کریں گے اس حد تک یہ لوگ تھے کہ کہتے تھے کہ اگر یہ آ تو یہ جو ذبح کریں گے استفیل اللہ یہ فلام بدھ کے لیے کریں گے اور یہ تو یہ ذبح کریں گے یہ ہم اللہ کے لیے کریں گے یہ ایک مثال اس طرح کی بے تحاشہ ہمیں جو ہے وہ تاریخ کے اندر ملتی ہیں اس طرح سے انہوں نے حلال چیزوں کے لیے بھی مختلف قسم کے راستے نکال رکھے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم یوں کریں گے ایسا ہوا تو ہی تو ان کو بجائے اس کے کہ اللہ کو یہ شارے تسلیم کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شعارِ تسلیم کیا اپنے ذہن سے نکالی ہوئی معاملات جو ہیں ان پہ لے کے معاملات کو چلے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز حرام نہیں کی سوائے ان چیزوں کے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا جس میں مردار ہے خون ہے خنزیر کا گوشت ہے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کو جانور ہے وغیرہ وغیرہ اس پر پہ وقتاً فوقتاً پہلے بھی ایک دفعہ ہم تفصیلیں اس پہ جو ہے گفتگو سے وہ, وہ شرک سے بچیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں قتل اولاد اور ظاہر و باطن کی ہر قسم کی فحاشی سے بچیں قتل نفس یتیموں کا مال کھانے سے پرہیز کریں اور جو گفتگو ہے اس میں عدل کو جو منظر رکھیں اور اللہ کا جو عہد ہے اس کو پورا کریں یہی بنیادی طور پہ صراط مستقیم ہے اور بنیادی طور پہ یہی وہ باتیں ہیں جس کا کا حکم پچھلی کتب میں بھی تھا تورات میں بھی ہے یا زبور میں بھی ہے ان میں بھی انہی کا جو ہے وہ حکم تھا اور پھر دعوت توحید کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی پیروی کا حکم ہے آخری ہدایت قرآن کی صورت میں آ چکی ہے ان کی پیروی کرنے پر ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, و تعالی رحم کرے گا دین ابراہیم میں جو تفرقہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہی دین سیدھا ہے وہی سرات مستقیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک پر نہیں تھے بڑا واضح نماز قربانی زندگی مور ہر چیز جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور شخص کے لیے کسی اور ہستی کے لیے کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے اور روز قیامت ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا وہ کسی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور یہ نقطۂ دنیا کے لیے بھی لازمی ہمیں خیال رکھنا ہے باپ سے کوتاہی ہوئی ہے اولاد کو جو ہم یہاں پہ تانے دیتے پھرتے ہیں ان کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں ہم اپنے لیے جہنم میں جگہ بناتے ہیں اسی طرح بچے نے کچھ کر دیا اس کے ماں باپ کو اس کے بہن بھائی کو اس کے عزیز و کارب کو جو ہم خم ہم خمے تانے دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں ہم اللہ کے یہاں گناہ گار جائیں گی اگر اللہ ایک ایک کیے کا دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کسی ایک ایک کیے کا دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں ہمیں بھی اپنے حقوق و بعد میں اپنی زبان کا اور اپنے مزاج کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ نے انسان کو اس دنیا پہ اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے جب خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تو فضیلت کس کو ملے گی فضیلت اسی کو ملے گی جو تقوع پر ہے اسی کو ملے گی جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہے اسی کو ملے گی جو حضلم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطات اور اطا پر ہے اللہ تعالی نے قران مجید کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی وہ صلی اللہ و علی غیر خلقی سیدنا و مولانا محمد علی علی و اصحابہ اجمعین بر کے یا رحم الراحمین